وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ وسلم بدعة بدعة ضلالة ضلالة بسم اللہ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 قرآن کلاس نمبر 133 میں 14 جون 2014 کو ہفتے کے دن ہم سورت الانفال کی آیت نمبر 72 سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ صورت الانفال مکمل ہو جائے گی 75 ہی آیات ہیں ٹوٹل اس میں اور پھر انشاءاللہ تعالی سورت الطبہ شروع ہوگی جو کہ ایک ننگی تلوار ہے اور آج کے دور میں ایک مشکل ترین صورت ہے اپنے ترجمہ اور تفسیر کے اعتبار سے ان اللہ صورت الطبہ کی تمہید میں میں انشاءاللہ شاء ہتال نبوی صلی اللہ علیہ و وسلم کے کانٹیکسٹ میں جو حکمت ہے اس کو بھی بیان کروں گا اور انشاءاللہ ایک اور ایشو جو اسی کانٹیکسٹ میں آئے گا حج اکبر اور حج اصغر کا کیا فرق ہے لیکن پہلے یہ ہم سورت الانفال کی آیات مکمل کر لیتے ہیں سیونٹی ٹو سے لے کر سیونٹی فائیو تاکہ یہ ہماری صورت مکمل ہو جائے تعبظب اللہ من شعیطیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزین آمن و حاجر بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے ہجرت کی یعنی مہاجرین مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر مدینہ شریف میں جمع ہوئے اور اس کے پیچھے لاجک کیا تھی وہ صورت النساء میں گزر چکی ہے کیونکہ ایک اسلامی سلطنت کا قیام ہونے والا تھا اور اس سلطنت کے قیام کے لیے مین پاور کی ضرورت ہے اس لیے پھر صورت النسام میں فائنل حکم آیا کہ جو شخص ہجرت کر کے مدینہ شریف نہیں جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ منافق تصور کیا جائے گا کیونکہ ساری مین پاور کو مدینہ شریف میں جمع کر کے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ریولیوشن کو لانچ کرنا تھا تو بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور ہجرت کی وہ جاہدو بھی ام والی انفسب اللہ اور انہوں نے کوشش کی اپنے مال اور جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد عربی میں کہتے ہیں کوشش کو اس نے کوشش کی اور جہاد کا بھی جو لغوی معنی ہے وہ ہے کوشش کرنا اور اسی جہاد کی سب سے سوپرلیٹف ڈگری جو ہے وہ ہے اطال وہ اعلی ترین درجے کی کوشش ہے کہ انسان اپنی جان اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر آئے لیکن جہاد جو ہے وہ کوشش کا نام ہے اسٹرگل کا نام ہے یہ روزانہ ہر مسلمان کو کرنی پڑتی ہے آج گرمیوں کے اس موسم کے اندر فجر کی نماز کو مسجد میں تکبیر اللہ سے ادا کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے اس کے لیے جہاد کرنا پڑے گا اسی طریقے سے ابھی انشاءاللہ دو ہفتے تک رمضان المبارک چودہ سو پینتیس ہجری شروع ہونے والا ہے اور یہ ہمارے روزے جو ہیں وہ جولائی کے مہینے میں آ رہے ہیں تو سخت گرمی ہے یہ بھی جہاد ہے اسی طریقے سے ایک عورت جو کہ نقاب کرتی ہے یا حجاب کی پابندی کرتی ہے اس کو بھی جہاد کرنا پڑتا ہے ایک مسلمان نوجوان مرد اس کو داڑھی رکھنے کے لیے اپنے رشتے داروں کے خلاف اپنے دوست احباب کے خلاف جہاد کرنا پڑتا ہے یعنی کوشش کرنی پڑتی ہے ان کی تانے سننے پڑتے ہیں تو جو لوگ ای مال لے کر آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا مال کے ذریعے یعنی مال کو اپنے رب کے راہ میں خرچ کیا کیونکہ مال انسان کی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے اور جب مال انسان کہیں پر لگاتا ہے تو انسان کی کنوکشن شو ہوتی ہے کہ انسان اس کاج کے لیے واقعی کمیٹڈ ہے وہ انفسم جی سبیل اللہ اور اپنی جانوں کے ساتھ اور یہ ہے وہ قتال جو اعلیٰ ترین درجہ ہے جہاد کا اسی طریقے سے قرآن پاک میں دعوت قرآن کو بھی جہاد کبیرہ کہا گیا سورت الفرقان آیت نمبر 52 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلاطرین جہاد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کا برا مت مانی اور اس کتاب کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے یہ مکی سورت کی آیت ہے یعنی دعوت ال القرآن یہ سب سے بڑا جہاد ہے اور ظاہر ہے کہ کتاب کے میدان میں بھی وہی اترے گا جس کا کنوکشن والا ایمان ہوگا قرآن کے مطابق اگر اس کا ایمان ہی نہیں ہوگا تو وہ اگر کتال کے میدان میں چلا بھی گیا جوش اور جذبے میں تو وہ ایکسپٹیبل ہے ہی نہیں اس کی شہادت بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے کہ جس شخص نے جو ہے وہ اللہ کے حضور اپنی جو جان قربان کی اس حال میں کہ اس کی نیت یہ تھی کہ وہ اپنے خاندان کی سر بلندی چاہتا تھا تو اس کی اس کی جو شہادت ہے وہ تو نامقبول ہے مردود ہے اور صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث ہے قیامت والے دن ایک شہید کو ایک سخی کو اور ایک قرآن کے قاری اور عالم کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی نعمتیں گنوائے گا اور ان کے جواب میں ان سے پوچھے گا تم نے میرے لیے کیا کیا تو شہید گا میں اللہ کی راہ میں لڑا ہوا تیری راہ میں لڑا اور قتل ہو گیا اور کیا کرتا ہے اس سے بڑھ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو اس لیے لڑا تھا لوگ تجھے تو بڑا بہادر ہے اب ہے وہ مجھے لیکن اللہ کی نظر میں وہ زیرو الٹا اس کو اینڈ پہ دو میں پھینکا جائے گا اسی طریقے سے سخی کہے گا میں نے یا اللہ اتنا کچھ تیرے راہ میں لٹایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تون اس لیے لٹایا تاکہ لوگ تجھے سخی یاد کریں اور آج کے دور کے اعتبار سے سمجھ لیں کہ مسجدوں میں تیرے نام کی پلیٹ لگی ہو کہ یہ ٹائلیں اور یہ بزو خان فلاں صاحب نے بنوایا اور اسی طریقے سے ایک کاری جب اس سے پوچھا جائے گا وہ کہے گا یا اللہ میں نے اتنا کچھ کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب کچھ تُو اپنے کی کے کچھ کیا میرے لیے کیا اور کو اللہ تعالیٰ جس چیز کے تم نے یہ دنیا میں اس کا بدلہ مل چکا ہے تمہیں بہادر کہہ لیا گیا تمہیں سخی کہہ لیا گیا تمہیں بہت بڑا علامہ اور عالم کہہ لیا گیا اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں کہ پھر اللہ تعالیٰ تینوں کو اوندے منہ کر کے دو زخم میں ڈال دے گا بولے آب تعالیٰ اللہ ماجرہ ملندا تو وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں و لدینہ آ آو و اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی اور یہی لفظ ہے وہ ہے جس سے, سے انصار نکلا مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ انصار مدینہ تھے جنہوں نے مہاجرین مکہ کو پناہ دی تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو گنوا رہا ہے ان کی قربانیوں کو کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مال اور جان کے ذریعے قتال کیا اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی اولا کا بہم اولیا یہ ہیں بعض جو بعض کے دوست ہیں یعنی اصل دوستی اصل یاری اصل مودت اور محبت و دین کے رشتے پہ ہیں یہ آپس میں دوست ہے اور انصار و مہاجر جب بھائی بنائے گئے تو آپ کے علم میں یہاں تک لوگوں نے اگر کسی کی دو بیویاں تھی تو اس نے کہا ان دونوں میں سے ایک پسند کر لو میں چھوڑ دیتا ہوں تم اس سے شادی کر لو اگر تم اتنے غریب ہو کہ تم حق مہر کی رقم افورڈ نہیں کر سکتے اس درجے تک والذین آمنو ولم لم اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی مالکم من یتی من شئی ان کی تمہارے ہاں کوئی ولایت نہیں ہے کوئی وراثت والی دوستی نہیں ہے اگرچہ وہ سگے بھی ہیں بہن بھائی اگر انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے تو وہ تمہارے دوست نہیں ہے جرو یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں ہجرت کریں گے پھر تمہاری دوستی ہے. اب اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ خونی رشتہ بھی صحیح رشتہ نہیں رہے گا اگر دین کے اعتبار سے وہ مضبوط نہیں ہے اس میں ایکسپشن آئی پھر صورت النساء کے اندر کہ جو لوگ کمزور ہیں جیسے عورتیں ہیں یا بہت بوڑھے لوگ ہیں یا معذور ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دے دی کہ اگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن جنہوں نے تمام سرکمسٹانس صحیح ہوتے ہوئے صرف نفس کی سستی کی وجہ سے ہجرت نہیں کی تو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مرتد دور کافر ہو چکے ہیں وہ واجب القتل ہیں دین اور اگر تم اگر وہ تم سے مدد طلب کریں دین کے معاملے میں فعل کم انصف تو تم پر واجب ہے ان کی مدد کرنا یعنی اب وہاں پر اگر وہ کبھی ان کے ساتھ کوئی ایسی پرابلم آئے تو تم ان کی مدد کر سکتے ہو لیکن یہ بھی اوپن نہیں ہے یا پھر وہی انڈیا پاکستان والا کنفلکٹ آ جائے گا کم بین می ساک ہاں مگر ایسی قوم جن کے اور تمہارے درمیان اگر کوئی عہد ہو چکا ہے وہ کافر قوم ہے اور اس سے تمہارا کوئی معاہدہ ہے اس کافر ملک کے اگر مسلمان آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں پھر آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ اسلامک پالیٹکس جو ہے وہ تو براڈر سینس میں انٹرنیشنل لیول پہ دیکھی جائے گی یہ نہیں کہ دو چار بندوں کے پیچھے ایک پوری حکومت جس کا پوری دوسری غیر مسلم حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ چل رہا ہے اس کو توڑ دیا جائے گا ایسا نہیں ہوگا وہاں پر یہ معاملہ ہوگا کہ ایسے لوگ جن پر ظلم ہو رہا ہے وہ ہجرت کر کے اسلامی ملک میں آ جائیں ان دو چار بندوں کے پیچھے یہ کام نہیں کیا جائے گا کہ اس ملک کے ساتھ الانے جانگ کرتے ہیں so تو یہی رونا جو میں روتا ہوں کہ ہمارے بھی انڈیا پاکستان کے درمیان امن کی آشا چل رہی ہوتی ہے اور پھر اندر خانے انڈیا جو ہے یہاں پر اپنے بندے گزارتا ہے اور ہمارے لوگ وہاں پر اور اس طریقے سے عجیب کھچڑی پکائی ہوئی ہے اور تقریباً پونے دو عرب انسان دونوں طرف کے ملا کے ان کو انہوں نے ظلم کی چکی میں پیسا ہوا ہے اپنی صرف حکومت چلانے کے اور اپنا آڈر چلانے ولیب اللہ تعان تو یہ اب دیکھ لیں قرآن پاک میں یہ بڑی کلیئر کٹ بات آ رہی ہے اور اس سے پہلے بھی صورت الانفال کی آیت نمبر اٹھاون میں بھی آیا تھا کہ اگر تمہارا کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ معاہدہ ہے تو تم اعلانیہ معاہدہ توڑو گے اور ان کو مہلت دو گے اس طریقے سے نہیں ہے کہ تم اوپر سے معاہدہ کر لو اور اندر خانے ان کے ساتھ لڑائی بھی جاری رکھو اور گوریلا وار یہ اسلام میں بالکل حرام ہے اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ایڈریس کیا تھا اخصوصاً انڈیا پاکستان کے کنفلکٹ کے حوالے سے اور اسی کا تقریبا پندرہ بیس منٹ کا ایک کلپ ہمارے فیس بک کے جو اکاؤنٹ ہمارے بھائی چلاتے ہیں اس میں انہوں نے اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے اور وہ پوری ڈیٹیل گفتگو مسئلہ نمبر ایٹی سیون کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اپلوڈ ہے اسلامی طرز حکومت کے تین بنیادی اصول ان میں سے یہ ایک پہلا اصول تھا باقی دو اصول اس میں ڈیٹیل سے موجود ہیں آج ان کا انشاءاللہ ذکر بھی آئے گا تو اگر تم سے وہ دین کے طور پر مدد مانگے تم ان کی مدد کر سکتے ہو لیکن اگر اس قوم کے ساتھ تمہارا میساک ہے پھر نہیں واللہ اللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالی دیکھ رہا ہے جو کچھ تم اعمال کرتے ہو ودین بعدہم اولیاء اباب اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ بعض بعض کے دوست ہیں جس طرح مسلمان اسلام کے رشتے میں بندے ہوئے ہیں اسی طریقے سے کفر وہ اسلام دشمنی کے رشتے میں آپس میں بدا ہوا ہے اللہ تفلو تکن فتن فل ارد و کبیر اگر تم ان احکامات پر عمل نہیں کرو گے یعنی اسلامی حکومت چلانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ گائیڈ لائنز دے رہے ہے۔ جن میں سے ٹاپ آف دا لسٹ الفال کی آیت نمبر اٹھاون میں آئی کہ جس قوم سے معاہدہ ہے اگر توڑنا ہے تو اعلانیہ توڑنا ہے اور اب آ کہ اگر وہاں پر مسلمان بھی رہتے ہیں اس قوم کے اندر اور تمہیں مدد کے لیے پکاریں اور تمہارا اس قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو تم معاہدے کی پاسداری کرو گے ان مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے بلکہ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہجرت کر کے یہاں پہ آ جائیں اتنے سکے ہیں نا اگر وہ اسلام کو کمٹمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں افغانستان سے بھی تو لاکھوں لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے نا ایٹیز میں جب رشیا وار ہوئی تھی تو اس طریقے سے وہ ہجرت کر کے آ جائیں ہم کرنے کے لیے پاکستان کو دنیا میں میں کہتا ہوں سب سے زیادہ پناہ گزینوں کو پناہ دینے والا اگر کوئی ملک ہے باقی سب لوگ تو چیریٹی کی باتیں کرتے ہیں دنیا میں چیریٹی میں نمبر ون اگر کوئی ملک ہے تو پاکستان ہے یہ انٹرنیشنل فیگر سب سے زیادہ چیریٹی میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں وہ پاکستانی لوگ ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو پناہ دینے والے لاکھوں لوگوں کو پناہ دی لیکن یہ کام نہیں ہو سکتا کہ اوپر سے امن کی آشا چل رہی ہے اور اندر جو ہے وہاں پہ بھی مجاہدین گسے میں اور وہاں سے راک ایجنٹ جو ہیں وہ بلوچستان کے اندر اور پاکستان کے اندر گھس کے تو حرکتیں کر رہے ہیں یہ بالکل زریل حرکت ہے اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے یہ حرام ہے تو اللہ تعالیٰ مارے اگر تم ان اسلامی پالیٹکس کے جو رولز میں تو میں بتا رہا ہوں قرآن میں اگر ان پر عمل نہیں کرو گے تو فتنا کھڑا ہو جائے گا پھر ارد زمین میں وہ فساد کبیر اور بڑا فساد ہو جائے گا ظاہر ہے کسی رولس اور ریگولیشن کے اوپر یہ سارے معاملات چل سکتے ہیں نا کوئی تو دین ایمان اور عہد ہونا چاہیے جس کے معاملے پر یہ ساری چیزیں چلیں و لدینہ آ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے ہجرت کی وہ جاہدو فی سبیل اللہ اور اللہ گلا میں انہوں نے جہاد کیا ودینہ آ وہ اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی یعنی انسار یہ پھر وہی بات دوبارہ رپیٹ ہو رہی ہے اولا حق یہ آیا فتوا یہ ہے اصل میں کٹر مکمن صحیح سچے مؤمن جو اپنے ایمان میں پکے ہیں جو واقعی اپنی مال اور جان کے ذریعے اللہ کے حضور کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو پناہ دینے کے لیے تیار ہیں وہ ہیں پکے مؤمن الحمدللہ للہ لہم مغفرتم ورسکن کریم ان کے لیے ہے مغفرت اور پاکیزہ روزی اللہ کے ہاں عزت کی روزی والذین لدین من بعدها ممباد ہاجھر <وَحَاجَرُو> اور وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئیں گے ان کے بعد اور ہجرت کریں گے وہ جاہد <مَعَكُم> اور وہ تمہارے ساتھ مل کر جہاد کریں گے الا کم <مِنْكُم> تو وہ بھی تم میں ہی شمار کیے جائیں گے یعنی یہ نہیں ہوگا کہ تم جو ہے وہ جونیئر مسلمان ہو اور ہم سینئر مسلمان ہیں یہ فرق نہیں ہوگا لیکن ایک بات ہے جو سورت الحدید میں آئی کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے م... ایمان لے کر آئے اور جو بات میں وہ برابر نہیں ہو سکتے وہ بات تو ہے فتح مکہ سے پہلے یا صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے کا مطلب تھا کہ آپ نے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دی کسی بھی وقت یہ جان اللہ کے حضور پیش کی جا سکتی ہے اور صلح حدیبیہ یا فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے تو اس وقت تو اسلام لانے میں ہی عافیت تھی کیونکہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو چکا تھا اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خاص خیال رکھا کرتے تھے اب اس پہ کافی حدیث موجود ہیں ایک صحیح مسلم میں حدیث ہے جو بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم کے الفاظ ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہیں جو ہمارا ریسرچ پیپر فائیو اے ہے رافضیت ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس کے پہلے پیج پہ پورے ریفرنس کے ساتھ میں نے یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے کہ سیدنا خالد ابن ورید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دفعہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو لڑائی جھگڑے کے دوران گالیاں دے دی انسان ہے پیغمبر تو نہیں ہے غلطی ہو سکتی ہے تو عبد اللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ڈانٹا اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضر خالد بن ولید کو مخاطب کر کے کہ تم میرے صحابہ کو گالی مت دو اب تم میں سے اگر کوئی اور پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے تو میرے صحابہ میں سے جس نے ایک مد آدھا کلو گندم خیرات کی تھی اللہ کے حضور یا اس سے بھی آبی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے یہ خالد ابن ولید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حالاں وہ بھی سے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کر دیا خالد ابن ولید صلح حدیبیہ سے پہلے کے مسلمان نہیں تھے وہ بعد میں ہوئے اس وقت مسلمانوں کا پلنا بھاری ہو چکا تھا اور عبد بن عوف رضی اللہ تعالیٰ شروع سے اسلام کے پکے خادم تھے تو خالد ابن ولید کو یہی وہ حدیث ہے جس کا یہ چند منافقین اور ناسمی قسم کے لوگ آدھی حدیث کوٹ کرتے ہیں میرے صحابہ کو گالی مت دو میرے صحابہ کو گالی مت دو پوری حدیث تو بتائیں یہ پرٹیکولر خالد ابن ولید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خالد تم میرے صحابہ کو گالی مت دو تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں دی گئیں تو وہ بالکل اسی طریقے سے جرم ہے جس طرح آج اہل تشید اور رافدی جو ہے صحابہ کرام کو گالیاں دینے کیوں بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا اور تم میں سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے اور قوانین ہوتے تھے تو اس حوالے سے یہ مکمل گفتگو میری مختلف لیکچر ریکارڈ ہے اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سعی الاسناد احادیث کی روشنی میں اس میں میں نے یہ سارے ایشوز ریزالو کیے ہیں برحال یہاں پر یہ معاملہ کلیئر ہو گیا کہ جو بعد میں بھی مؤمن ہوں گے اور وہ جہاد کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا لیکن ظاہر ہے کہ ان کے برابر کے وہ لوگ نہیں ہو سکتے اور اب ایک ساتھ پوائنٹ کلیئر کر دیا اسی آیت میں بول الرحام باودہ اولا باؤدم تھی کتاب اللہ اور وراثت کے اعتبار سے جو رشتے ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں جو کتاب اللہ میں بیان ہوئے ہیں یعنی یہ جو اسلام کی جو دوستی ہے مہاجر انصار کی اس سے کوئی یہ ریزلٹ نہ نکال دے کہ انسار کے مرنے کے بعد اس کا وارث اس کا مہاجر بھائی ہوگا ایسا نہیں ہے وہ رشتہ وہی رہے گا جو خونی رشتہ ہے اس میں چینج نہیں آ سکتی بات سمجھ آئی یہ اسلامی رشتہ ہے اس کی وجہ سے کسی کو وراثت نہیں مل سکتی کہ اگر کوئی کہ جی میں اس کا انسار کا بھائی ہوں تو انسار مر گیا تو اس کی وراثت میں مجھے حصہ ملے وہ نہیں وراثت کے حقدار وہی ہیں جو صورت النساء کے شروع میں ہی بیان ہوا جس میں میرا مسئلہ نمبر 22 ٹو ہے وراثت کے صحیح احکام و مسائل تقریباً ستر منٹ کی گفتگو اس میں کیسے وراثت تقسیم ہونی ہے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایک عام آدمی کو بھی بات سمجھ آئے وہ ڈٹیل کے ساتھ بات بیان کی ہے تو یہ جو انصار اور مہاجر ہے یہ اسلامی رشتے میں ضرور بھائی ہیں لیکن وراثت تقسیم نہیں ہوگی یہ اللہ تعالی نے معاملہ بالکل کلیئر کر دیا ان بک الشعین علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے علم کا ہی تقاضا ہے کہ اس نے یہ بھی پوائنٹ نہیں چھوڑا کہیں ایسا نہ ہو کہ انصار اور انصار اور مہاجر کے بھائی کے رشتے کی وجہ سے کوئی وراثت کا حقدار بن بیٹھے وہ کہہ دیا کہ نہیں وراثت کے حقدار وہی وہ ہیں جو کتاب اللہ میں بیان ہو چکے ہیں وہی وہ وارث ہوگئے الحمد اللہ سورت الانفال ہماری مکمل ہوئی اب جناب ننگی تلوار سورت توبہ شروع ہونے لگی ہے آج تو اس صورت الطبہ کے حوالے سے انشاءاللہ میں کچھ تمہیدی پوائنٹس بیان کروں گا تاکہ ہمیں کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں اس سورت کے حوالے سے بھائیو وہ و الطبہ پرانے پاک میں ترتیب کے اعتبار سے نائنتھ نمبر پہ صورت ہے یہ مدنی صورت ہے اور سورت الانفال اور سورت و الطوبہ یہ جوڑوں کی شکل میں ہے جس طرح سورہ بقرہ اور سورہ عالمران جوڑے کی شکل میں ہیں سورت الفال کے اندر غزوہ بدر کی لائیو کمنٹری موجود ہے اور جو کہ اسلام کا پہلا غزوہ تھا اور سورت الطبہ کے اندر اسلام کا جو آخری غزوہ ہے غزوہ تبوک اس کی لائیو کمنٹری اس کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو موجود ہے وہ ان جب آئے گی تو میں بتاتا چلا جاؤں گا بہرحال یہ سورت بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس کے مضامین مشکل ترین مضامین میں سے ہیں سمجھنے کے اعتبار سے لیکن یہ موسٹ انٹرسٹنگ صورت ہے اور ایمان کو مضبوط کرنے والی صورت ہے اور تقریباً آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے سورت الطبہ تو سورت الطبا کے کانٹیکس میں انشاءاللہ میں پانچ علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا علمی پوائنٹ نمبر ون سورت الطبا کے شروع میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا اب اس کی ریزن کیا ہے اس کے حوالے سے مختلف جھوٹی من گڑت روایات لوگ پیش کرتے ہیں علماء کی آرا پیش کرتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس قابل نہیں کہ ہم ان کو یہاں پر ڈسکس کریں کیونکہ یہ مصحف جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں خود لکھوایا ہے اور جب یہ مصحف لکھوایا اننا ذکر و ان لہ اللہ حافظ اس اذ ذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکمل مصحف لکھا کر گئے اور صحیح بہاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و ہر سال پورے قرآن کا دورہ حضرت جبریل کے ساتھ کرتے تھے اور آخری سال جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ صلی اللّہ علیہ وسلم نے دو دفعہ حضرت جبریل کے ساتھ اس کو مکمل طور پر ان کو سنایا اور دورہ کیا تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللّہ علیہ وسلم اس کی مکمل ترتیب لکھوا کر گئے آپ صلی اللہ علیہ و نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں نہیں لکھوایا اس قرآن کی ترتیب توقیفی ہے اللہ تعالیٰ کے بتانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی اگرچہ اس کی ترتیب نزولی ڈیفرنٹ ہے لیکن آج بھی لوہے محفوظ میں جو قرآن پاک ہے وہ اسی فارم میں ہے جس کی ہمارے پاس یہ کاپی موجود ہے اسی فارم میں اس کی ترتیب یہی ہے الحمدللہ اس پہ امت کا اجماع ہے تو اس کے بارے میں ہم وہی بات کریں گے جو سورہ عال عمران کے شروع میں آئی کہ جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اس کی تمام محکمات اور متشابہات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر ہم اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں اے رب بنا لا تز علو بنا با ہدعی تنا و حب لنا ملد ان کا رحمہ ان کا انکل و ارب ہمارے ہمارے دلوں کو مت ٹیڑا کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما بے شک تو عطا فرمانے والا ہے تو ہم منو ان کتاب پر اسی طریقے سے ایمان رکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الطبہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی بس یہی اس کی ریزن ہے اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں پیش کی جاتی ہیں وہ اسلام اور قرآن کی جڑ کاٹنے والی چیزیں ہیں اور ان سے قرآن پاک کی تحریف کا شبہ ہوتا ہے ہم ان روایات کو ڈنکے کی چوٹ پہ اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکتے ہیں یہ قرآن جو مشرق سے لے کر مغرب تک الحمد مسلمانوں کے پاس عملی تواتر اور اجماع کے ساتھ ٹرانسفر ہوا ہے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اجماع ہے اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر یہی قرآن پاک جو میرے ہاتھوں میں ہے یہ تلحہ یاسین جو شام کے رائٹر ہیں ان کا لکھا ہوا یہ توحہ یاسین ان کا نام ہے انہی سے رائٹ سعودی عرب نے لیے ہے یہ بلو پرنٹنگ میں اور یہی قرآن پاک ایران سے بھی چھپتا ہے ریڈ پرنٹنگ کے اندر یعنی اس کا کور بائر والا ریڈ سیم قرآن ہے الحمدللہ اس پہ امت کا اجماع ہے علم پوائنٹ نمبر ٹو وہ یہ ہے بھائیوں کہ اگرچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الطبہ کے شروع میں تو نہیں لکھا گیا لیکن جس طرح قرآن پاک میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ایک سو چودہ مرتبہ موجود ہے ایک سو تیرہ مرتبہ سورتوں سے پہلے اور اس صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود نہیں لیکن صورت النمل کی آیت نمبر تیس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری صورت آیت کے طور پر شامل فرما دیا صورت النمل آیت نمبر تیس بسم اللہ الرحمن الرحیم ام من سلیمان وہ جو ملکہ بلکیس کے پاس خط آیا تھا تو ملکہ بلکیس اپنے سرداروں کو بلا کر کہتی ہے کہ بے شک یہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے خط ان من بن سلیمان بے شک یہ آیا ہے سلیمان کی طرف سے وہ ان بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کی ابتدا ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو رحمان ہے اور رحم فرمانے والا لہذا سورتیں بھی ایک سو چودہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن پاک میں ایک سو چودہ مرتبہ ایک سو تیرہ مرتبہ صورتوں سے پہلے اور ایک مرتبہ سورت النمل کی آیت نمبر تیس کے اندر لہٰذا یہ جو یہاں پر سورہ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن پاک کی آیت بنا دی یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ یہ حصہ نہیں ہے سورتوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی دفعہ ہے اور وہی ہے علمی پوائنٹ نمبر تھری کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے سورت النمل کے کسی بھی قرآن کی صورت کا حصہ نہیں ہے ویسے قرآن پاک کی صورتوں میں فصل کرنے کے لیے شروع میں لکھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن کسی بھی صورت کا حصہ نہیں ہے سوائے صورت النل آیت نمبر تیس کے کیونکہ سورت النمل کے اندر آ گیا ان من ہُن سلیمان و امنح بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بے شک اس کی ابتدا ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس حوالے سے میں نے ایک ٹیکنیکل گفتگو بھی کی ہے مسئلہ نمبر ایٹی فور کے اندر فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ تو مسئلہ نمبر ایٹی فور کے اندر میں نے یہ ڈسکشن کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایون صورت الفاتحہ کا بھی حصہ نہیں ہے اور اس کے پروف میں, میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی لیکن یہاں پر میں دو حدیثیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایشو کنکلوڈ ہو کیونکہ خصوصاً پاکستان کے اندر ہمارے جو اہل سنت میں سے الحدیث مقبہ فکر کے لوگ ہیں یا علما عرب ہیں انہوں نے اس چیز کو بہت ایشو بنایا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی سورت الفاتحہ کا حصہ ہے بسم اللہ نماز میں ضرور پڑھیں گے فاتحہ سے پہلے لیکن سورت الفاتحہ کا یہ حصہ نہیں ہے اور میں نے الحمدللہ صحیح بخاری اور مسلم سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ٹھیک ہے جس کا بھی موقف کتاب و سنت کے مطابق ہوگا ہم اس کو ٹھیک مانیں گے اور امام شابی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ٹھیک نہیں ہے وہ بسم اللہ کو سورت الفاطیہ کا حصہ مانتے ہیں ہمارے پاس ثبوت حدیث ہے بخاری اور مسلم کی دو حدیثیں ہیں ایک حدیث جو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ہزار سات سو تین نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت العظم من القرآن قرآن کی سب سے عظیم سورت اور سب آ مسانی اور قرآن عظیم جو سورت الحجر کی آیت نمبر ایٹی سیون میں آیا تین چیزیں آپ نے ذکر کی صلی اللہ علیہ وسلم سورت العظم من القرآن قرآن کی سب سے عظیم صورت اور سب آمسامی جو سورت الحجر میں آیا کہ بار بار دورائی جانے والی سات آیات وہ قرآن العظیم اور قرآن عظیم تیسری چیز یہ تینوں خصوصیتیں جس صورت کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورت ہے الحمد رب العالمین اب آپ نے بسم اللہ سے نہیں شروع کیا ورنہ آپ کہتے ہیں جی وہ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین ایسا نہیں ہوا اور یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بساؤ کا جب اس طرح کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت بھی کیا کرتے تھے لیکن کیونکہ یہ کنٹراورشل چیز بننی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دی فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ سورت ہے الحمد رب العالمین یہ بخاری کے حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ بسم اللہ سورت الفاتحہ کا حصہ نہیں اب الحمدللہ پاکستان میں دارال والوں نے جو ہے اگرچہ اعلیہ حدیث فکر لیکن انہوں نے کی ہے اور حسینیت کا علم بلند کیا یعنی معاشرے سے بغاوت کرتے ہوئے اب جو انہوں نے قرآن پرنٹ کرنے شروع کیے ہیں تو میں نے الحمد للہ قرآن دیکھے ہیں انہوں نے بسم اللہ کے آگے جو ایک نمبر تھا وہ ہٹا دیا اب بسم اللہ کو بغیر نمبرنگ کے لکھتے ہیں سورت الفاتحہ میں اور سورت الفاتحہ کی نمبرنگ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کی ہے تو یہ میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں اس حوالے سے اور یہی اہل حدیث مکمہ فکر کے لوگوں کی خوبصورتی ہے کہ ان کو جب حق بات پتہ چلتی ہے تو وہ زد چھوڑ دیتے ہیں اور اسی کی پیروی باقی لوگوں کو بھی کرنی چاہیے اس حوالے سے چاہے وہ اہل تشید ہوں یا بریلوی ہوں یا جوبندی ہوں ہنفی ہوں شاپی ہوں مالکی ہوں ہم تمام اہل قبلہ کو مسلم مسلمان سمجھتے ہیں باقی علمی اختلاف اپنی جگہ ان سے موجود رہے گا بارہ اور یہی حدیث جب اگلے ترک میں بہاری میں آتی ہے چار ہزار سات سو چار اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام قرآن کی ماں قرآن کی جڑ وہ سورت ہے الحمد رب العالمی دوسری حدیث صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے اور امام مسلم اس کے چار ترک لے کر آئے ہیں انٹرنیشنل لمبنگ کے مطابق آٹھ سے لے کر آٹھ سو اکاسی تک بڑی لمبی حدیث ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حدیث قدسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا حدیث قدسی شروع ہوتی ہے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے, ناقص ہے جو نماز میں صورت نہیں پڑتا اور پھر حضرت ابو ریرا نے اس کی دلیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی بیان کی جو اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے نصف نماز میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے اور آپ حیران ہوں گے یہ نصف نماز سورت الفاتحہ کو کہا گیا یعنی پوری نماز سورت الفاتحہ کو اسی کا نصف آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے اندازہ کریں صحیح مسلم آٹھ سے لے کر آٹھ تک چار ترک پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورت پہلے کیا سن لیا آپ نے کہ سورت الفاتح پوری نماز بن گئی کہ نماز آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب المی اب بسم اللہ سے نہیں شروع کیا تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی پہلی آیت ہوگی جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری صنع کی دوسری آیت ہوگی تیسری آیت مال یومدین جب وہ یہ کہتا ہے مال یومدین یوم جزا کا مالک تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا یہ تین آیات ایک طرف ہوگی پھر جب میرا بندہ کہتا ہے عیا کا و کا تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے اس کو بھی آپ آدھا کر لیں ایا کا و ایا کا نستا کا نابو الہ ہم تیری ہی عبادت دلستان کرتے ہیں و کا اور سر سے دعا مانگتے ہیں قائد میں مدد مانگتے ہیں تو یہ پہلی تین آیات پلس چوتھی کا بھی نصف ہو جاتا ہے یہ سب کی سب اللہ کی تعریف ہے الحمد رب العالمین اللہ کی تعریف رحمان رحیم تاریف مالکی اومین تاریف عیا کا ناب تیری عبادت کرتے ہیں یہ بھی اسی کی تاریخ ہے اب و کا کنستین سے آگے دعا شروع ہو جاتی ہے ویا کنستین اسی لیے کہا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چوتھی آیت کامن ہو گئی ایا کا ناب ونستین بس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کیا اور جب میرا بندہ کہتا ہے اقدین سراۃ المستقیم سراۃ اللہ دو آیتیں ہوں گی غیر المقوب علیم ملقبین آمین تو پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں اسے عطا کر دیتا ہوں الحمد تو یہ سات آیات ہو گئیں ایاک کا نابودو ایا کا کامن بانڈ تین آیتیں اس سے پہلے الحمد رب العالمین الرحمن رحمٰن الرحیم مالکی امی الدین تین آئے اس کے بعد ادین سراۃ المستقیم سراۃ علیہم غیر المقدوب علیم ملقبین آمین اچھا یہ جو سراپ اللہ عنام میں اس کے آگے بعد کا دائرہ نہیں ڈلا ہوتا ہے خالی وہ آیت کا نمبر لکھا ہوتا ہے اس سے لوگ کہتے ہیں یہ آیت نہیں ہے تو عائد کا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کتابت شروع سے اس طریقے سے چلتی آ رہی ہے اس لیے لوگوں نے چھیڑی نہیں ورنہ اس پہ آہد کا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے لہٰذا یہ الحمدللہ بات کلیئر ہوگی کہ سورت الطبہ میں اگرچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اسٹارٹ نہیں ہوا لیکن قرآن پاک میں ایک مرتبہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے لیکن آیت کے طور پر صرف ایک جگہ ہے سورت النمل آیت نمبر تیس ان نہ سلیمان و ان بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی کسی صورت کا حصہ بسم اللہ ہے ہی نہیں علمی پوائنٹ نمبر فور سورت الطبہ کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑا جائے گا لیکن چونکہ یہ قرآن ہے قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے اور اس کا حکم قرآن پاک کے اندر موجود ہے سورت النحل کی آیت نمبر 98 بسم اللہ فائضا قرآ القرآن شعیط عن الرضیم پس جب کبھی بھی تم قرآن کی تلاوت کرو تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود کے شخص اس آیت کے تحت چاہے سورت الطبہ تو ہو یا کوئی اور سورت اس سے پہلے آؤز باللہ من شعیط الرجیم پڑھنا واجب ہے بسم اللہ نہ بھی پڑھے خیر ہے اور سورت کے ساتھ بھی لیکن آعز باللہ من شعید الرجیم پڑھنا ضروری ہے جب بھی آپ قرآن لے کر بیٹھیں گے لیکن جب سورت نئے سرے سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو چونکہ اس کی فصل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے اس وقت پڑھ لیں باقی بیچ میں سے کہیں سے شروع کرتے ہیں جب کوئی بھی سورت درمیان سے کسی دو یا تیسرے رکو سے تو بس اعوذ باللہ من نے شیت پڑھ لینا کافی ہے بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے علمی پوائنٹ نمبر فائیو سورت توبہ کا مرکزی ٹاپک ہے قتال جسنا طرح سورت الفال کے شروع میں میں نے تمہیدی گفتگو کی تھی ایک گھنٹے کی تو یہاں پر بھی یاد رکھیں سورت توبہ کا بھی مرکزی ٹاپک ہے قتال جو اسلام کا سمم بونم ہے امین کارڈ کی فلوسفی میں ہائیسٹ گڈ آف اینی فلاسفی از نون کسی بھی فلسفے کا سب سے اچھی اچھائی اس کو کہتے ہیں سمم بونم اور اسلام کا سمم بونم یہ ہے کوئی شخص اپنے کنوکشن والے ایمان میں یہاں تک آگے چلا جائے کہ جب اس کے رب کی طرف سے پکار آئے تو وہ اپنے رب کے حضور اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہو جائے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کے لئے تیار نہ ہو جائے جب ضرورت پڑے واقعی شریح حدود کے اندر کتاب کی اس صورت میں آج کل جو میجورٹی قتال ہو رہا ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ وہ تو ایسا قتال ہے جس کی نہ سورت الطبہ میں کوئی گنجائش ہے نہ سورت الانفال کے اندر تو اس حوالے سے میں نے سورت الانفال کے شروع میں بھی مسئلہ نمبر ایٹی فائیو کے نام سے ہماری وہ گفتگو اپلوڈ ہے قتال اور قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات یہاں پر بھی میں تھوڑا سا اس حوالے سے گفتگو کر دیتا ہوں کہ بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء اکرام علی مسلام پر اس حوالے سے ڈسٹنگویش فضیلت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ فزیکل فنامنا آف نیچر کو ٹینجیبل فارم میں توڑنے والا نہیں ہے حصری معجوزہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر دعوے نبوت ہو حصری موضوعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہیں لیکن ایسا موجہ جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دعویٰ کیا جائے وہ صرف یہ ہے القرآن جو قیامت تک کے لیے معوجہ ہے حصی معذات اگر ہوتے بھی تو آج ہم ویڈیو تو نہیں ان کی دکھا سکتے کسی کو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندہ معاوضہ آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے وہ معوجہ جس کی بنیاد پر دعویٰ نبوت ہے اور اسی وجہ سے آج غیر مسلم تیزی کے ساتھ اسلام لے کر آ رہے ہیں آج میرا ٹاپک نہیں ہے اس حوالے سے میں نے مسئلہ نمبر سکسٹی کے نام سے گفتگو کی ہے بڑی ڈیٹیل تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک کے جو آج معوضات سامنے آ رہے ہیں لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے بخاری اور مسلم کی متفق متفقن حدیث ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معاوضہ دیا اور اس پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس معوضے کے اوپر اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وہی کا معاوضہ دیا ہے میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والا دن سب سے زیادہ امتی فالوئر پیروکار میرے ہوں گے کیونکہ میرا موجزہ سب سے بڑھ کر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اچھا یہ ہوگی ایک خصوصیت جو مسئلہ نمبر ایٹی پائی میں, میں, میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کی تھی دوسری خصوصیت جو اب کھل کر سورت و توبہ میں آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ اللہ تعالی معاملہ بالکل واضح ہو جائے گا وہ ہے عذاب استحصال کا مسئلہ یہ بہت ٹیکنیکل گفتگو ہے اطالے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے حوالے سے عذاب استی کا مسئلہ بھائیو جب بھی کوئی نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آیا اور اس نے اپنی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی کچھ لوگوں نے اس نبی کی دعوت قبول کی کچھ نے انکار کر دیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکیاں آئیں اور الٹیمیٹلی پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس امت پر آیا ان لوگوں پر جنہوں نے اس وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور ہمارے سامنے بہت مثالیں موجود ہیں قرآن پاک کے اندر صورت العراف میں ہم پڑھ چکے حضرت حود علیہ السلام کی قوم پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پھر حضرت لط علیہ السلام کی قوم حضرت موسٰ علیہ السلام کی قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یہ سارے کے سارے ان کی قومیں جن لوگوں نے ایمان نہیں لے کر آئے وہ سارے ہلاک کیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استحصال آیا جڑ کاٹنے والا عذاب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دعوت لوگوں کے سامنے رکھی کچھ لوگوں نے دعوت قبول کی جنہوں نے نہیں قبول کی ان کو تیرہ سال تک مکی دور میں مسلسل قرآن پاک میں دھمکیاں ملتی رہیں کہ تم پر وہی عذاب آ جائے گا جو اگلی قوموں پر آیا تھا اگر تم ایمان نہیں لے کر آؤ گے لیکن عذاب آیا کوئی نہیں عذاب آیا لیکن اس دفعہ عذاب کی شکل مختلف تھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ مختلف ہے حصی نہیں ہے بلکہ انٹلیکچل موجہ ہے یہ پرانے پاس اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں عذاب اسی بھی ڈفرینٹ ہوا اور وہ ہوا قتال کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اور آپ کے جانسار صحابہ کرام علی امردوان کے ہاتھوں سے کفار کو قتل کروایا اور اسی کا ذکر اب صورت العبہ کے اندر آئے گا کہ چار مہینے کی تمہیں مولت دی جاتی ہے یا تو اسلام کو کر لو یا پھر جزیرہ نمایاں عرب چھوڑ کر چلے جاؤ ادروائز جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے اور پھر صورت التوبہ کی آیت نمبر چودہ کے اندر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے اور سورت العفان میں بھی گزر چکا آیت نمبر انیس میں کہ اے کفار مکہ تم یہ فتح مانگتے تھے کہتے تھے فیصلے کا دن آ جائے فتح کا دن آ جائے کہاں ہے وہ عذاب بار بار ہمارے نبی سے ڈیمانڈ کرتے تھے لو عذاب کی پہلی قسط غزوہ بدر کی شکل میں آئی ستر سرداروں کے مارے گئے تو عذاب اس کی پہلی قسط غزوہ بدر دوسری قسط غزوہ عہد تیسری پھر غزوہ خندق پھر بعد میں صولہ حدیبیہ ہو گئی اور یہودیوں کے اوپر بھی عذاب کی قسط ٹوٹی سات ہجری کے اندر چھ ہجری میں سولہ حدیبیہ سات ہجری میں غزوہ خیبر اور آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہوا اور پھر نو ہجری میں فائنل قسط انٹرنیشنل لیول کے اوپر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی غزوہ تبو کی فارم میں اور وہ سورت الطبہ کے اندر ذکر آئے گا اور غزوہ حنین بھی اسی دوران ہوا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے قرآن پاک میں سورت الصف کے اندر سورت الطبہ کے اندر اسی طریقے سے سورت الفتح کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول ہدا الحق لیوب ہی رہو والدین ولو کریحل مشرقون ایک جگہ آتا ہے ولو کریحل کافرون وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رسول کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اس دین کو باقی ادیان پر غالب کر تو ظاہر ہے جب کفر کا نظام ہوگا بدماش لوگ حکمران ہوں گے تو بدماش کبھی اپنی سیٹیں نہیں چھوڑتے الٹیمیٹلی کتا ایز اے لاسٹ ریزارٹ کے طور پر کتال اور جنگ کی کیفیت اختیار کرنی پڑے گی اور تمام امبی کرام علی مسلام نے ایسے معاملات کیے لہذا آج کے جوز اور کرسچنس جو قتال کے اوپر جو ہے اعتراض کرتے ہیں تو اس کا ٹیکنیکل جواب بھی آ گیا کہ بھائی آپ لوگوں نے تو قتال کرنے سے انکار کر دیا تھا نا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو چٹا جواب دے دیا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر سختی فرمائی چالیس سال تک سہرائے چینا کے اندر وہ پھرتے رہے سورہ المائیدہ کے اندر گزرا ہے لیکن ہمارے محروز صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جانسار صحابہ دیے وہاں اللہ تعالیٰ نے فرونیوں کو سمندر میں غرق کیا عذاب استحصال اس طرح آیا لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان صحابہ موجود تھے ان کے ہاتھوں سے عذاب دلوایا اور آخری قسط جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر آئی یا اس کے بعد غزوہ حنین سمجھ لیں وہ آخری قسط تھی جو مشرقین عرب پر آئی اور پھر انٹرنیشنل پر, پر جو ہماری یہ غزبۂ تبوک ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے وہ جنگ تو نہیں ہو سکی لیکن انٹرنیشنل لیول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی دھاک الحمدللہ بیٹھ گئی لہذا یہ عذاب استحصال ہے یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہر مسلمان اٹھے اور دوسرے کافر کو جو اس کو نظر آتا ہے وہ قتل کرنا شروع کر دے آؤٹ آف کنٹیکس اس حوالے سے لوگ چیزیں پیش کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے لہٰذا یہ ساری میں نے تمید اس لیے کی تاکہ ہمیں صورت الطوبہ اس حوالے سے سمجھ آ جائے باقی انشاءاللہ شاء آج ہم صرف چھ آیات کور کریں گے اور اس حوالے سے چار حدیثیں اور پھر ہماری یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی اب جلدی جلدی ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے اعوذ باللہ سمیر العلیم من الشیطان الرجیم من و نفقی و نفسی من اللہ و دیکھ لیں کتنا سخت الفاظ ہی دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے قطع تعلقی ہے اعلان برات ہے اللین آ حتم ان مشرقین کے ساتھ جن کے ساتھ تم نے عہد کیا ہوا تھا بس اب عہد ختم کیوں مسلمانوں کا پڑا ہو چکا ہے بھاری انہوں نے یونیٹرلی سلح دبیا جو مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا مشرقین کے ساتھ ان کے قبیلے نے توڑ دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ہم اس معاہدے کو آگے پروسیو نہیں کریں گے یہ سارا معاہدہ اب ختم کیونکہ انہوں نے خود توڑا ہے اب آگے اس کو رینیو نہیں کیا جائے گا کیونکہ رینیو کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کفر کو پھر جمع ہونے کی جو ہے مہلت دے دی جاتی ہے تو اعلان قطع تعلقی ہے اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی طرف جن سے تمہارا عہد تھا مشرقین میں سے فیخ فی اردی ارباتا اشہر تو اے مشرق اب چار مہینے کا الٹیمیٹم ہے زمین میں چل پھر سکتے ہو تو پھر لو بالم اور تم جان لو انکم غیر معجز اللہ اللہ تعالیٰ کو تم عاجز نہیں کر سکو گے وہ ان اللہ مخزل کافرین اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا اب دیکھ لیں کتنی سختی سے اس کا آغاز ہو رہا ہے تو رحمان رحیم والی تو بات ہی کوئی نہیں نا جی بسم اللہ رحمٰن رحیم کیسے آئے کے شروع میں سختی سے اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ چار مہینے کا الٹیمیٹم ہے جزیرہ نمایاں عرب چھوڑ کر چلے جاؤ ادروائز وہ آگے آ جائے گا تمہیں قتل کیا جائے گا اس کانٹیکس میں جو حدیثیں ہیں چار وہ انشاءاللہ میں اینڈ پہ بیان کر دوں گا اس سے معاملہ بالکل کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا وہ ازان من اللہ و اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے الن ناسی لوگوں کی طرف یوم الحج الاکبر اس بڑے حج کے دن اور یہ حج تھا حجرت الفدا سے ایک سال پہلے کا حج نو ہجری میں جس میں امیر حج سعید بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا لیکن پیچھے سے پھر یہ آیات نازل ہوئیں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت الطبہ کی یہ چھ آیات دے کر بھیجا اور کہا کہ تم نے میرے بحاف پر یوم النہر والے دن حج اکبر کا دن ہے دس الحجہ کے دن کو کہتے ہیں حج اکبر یہ جو ہمارے عوام میں مشہور ہے کہ جمعہ دن حج آ جائے یوم عرفہ یہ نہیں حج اکبر میں بخاری مسلم سے ثابت کروں گا حج اکبر کہتے ہیں یوم الحر دس الحجا کا دن جو قربانی کا دن حج کے دوران آتا ہے یوم عرفہ سے اگلا والا دن اس کو حج اکبر کا دن کہتے ہیں ادھر سب لوگ منا میں جمع تھے وہاں پر سعید علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ آیات پھر سراوت کی اور مشرقین کو زریل و پار کیا گیا کہ 4 مہینے کا الٹیمیٹم ہے وہ آگے آیات آ جائیں گی کیونکہ مشرقین عرب میں یہ چیز تھی کہ جو بھی قوم کا لیڈر یا سردار ہوتا تھا اس کا قریبی رشتے دار اس کی طرف سے وہ اعلان کیا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی رشتے دار جو تھے سیدنا علی تھے اسی لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگرچہ امیر حج سعیدنا ابکر صدیق ہیں لیکن اب اوبکر صدیق اس کا اعلان نہیں کریں گے تم نے جا کر میرے بہاؤ پر اعلان کرنا ہے بالکل اس طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے لیے آئے تو سعیدنا علی کو اپنے بسترے پر سلا کر آئے تھے اور کہا تھا علی تم نے میرے بہا پہ وہ امانتیں واپس کرنی ہیں کیونکہ قریبی رشتہ دار جو ہے وہ اس حوالے سے مشرقین عرب میں یہ جو ہے وہ چلتی تھی رسم کہ اس کی بات کو اتھینٹک مانا جاتا تھا اس شخص کے بہاؤ پر تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے لوگوں کے لیے یوم حج اکبر کے دن یعنی تفض الحجہ یوم النہر قربانی کے دن ان اللہ بری من المشرقین کے بے شک اللہ تعالی مشرقین سے قطا تعلق ہی اختیار کرتا ہے بری ہے وہ اور اس کا رسول بھی ان تم تم پا ہوا خیر اللہ قربان جاؤں اپنے رب کے اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے خیریت ہے یار کون سا رب اتنا مہربان کون سی ہستی دنیا میں ایسی مہربان کائنات میں ہوگی کہ اتنا زیادہ مسلمانوں کو ستایا گیا ابھی آپ دیکھ لیں تیرہ سال مکی دور اور آٹھ سال اور تقریباً کر لیں آپ اکیس سال بن جاتے ہیں اکیس سال تک مسلمانوں کو تکلیف دینے والے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے والے لوگ لیکن اللہ تعالیٰ مارا ہے اب بھی توبہ کر لو نا تو تمہارے لیے خیریت ہے توبہ قبول اور یہ اللہ کی رحمت ہوئی واقعی پھر ان مشرقین عرب نے توبہ کر لی ستہ کہ ابو سفیان نے بھی اسلام قبول کر لیا جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو جیل تو گزبے بدر میں مارا گیا تھا غزبہ بدر کے بعد جتنی سازیں ہوئی وہ ابو سفیان نے کی لیکن اس کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہوگی آج ہم ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت غالب ہوئی اللہ اب بھی توبہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے وہ ان تم اور اگر تم منہ پھیرو گے فالم تو جان لو ان بحیروم اللہ تم اللہ تعالیٰ کو آجز نہیں کر سکتے وہی بات رپیٹ ہوگی اب بھی دولت ہے توبہ کر لو اسلام قبول کر لو بشر الزین قبر بزا بن علیم اور بشارت دے دیجئے خوشخبری دے دیجئے بڑی ٹانٹ والی بات ہے خوشخبری دے دیجئے کافروں کو دردناک اذاب کی إِلَّا الَّذِينَ آهَدْتُمْ مگر جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے من مشرقین مشرقین میں تھے سم یل اصو اور پھر انہوں نے اپنے معاہدے کی کمی نہیں کی تمہارے ساتھ کسی معاملے میں شی آ کسی ذرہ برابر بھی وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ اور نہ انہوں نے تمہارے خلاف کوئی مدد کی یعنی ایسے کافر یہ صلح دیبیا سے ہٹ کے جن مشرقین کے ساتھ مسلمانوں کا عہد تھا اگر انہوں نے باقی کافروں کے ساتھ مدد کر کے تمہارے خلاف کوئی چڑھائی نہیں کی تو ان کے ساتھ تمہارا عہد اس طریقے سے باقی رہے گا یوزاہر علی کم احدن کسی ایک کی مدد انہوں نے نہیں کی تمہارے خلاف فعتم علی ہم تو ان کا عہد بھی تم پورا کرو الا مدت ہم ان کی مدت تک لیکن جب مدت مکمل ہوگی تو دوبارہ ان کے ساتھ بھی عہد رینیو نہیں کیا جائے گا ان مشرقین کے ساتھ بھی جن کو اب ایز اے ایکسیپشن ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ بھی بعد میں عہد نہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا اگر ایک دفعہ عہد کی مدت پوری ہو جائے گی کیونکہ اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا ان اللہ یوحب المطقیم اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے پرہزگاروں کے ساتھ اشہر الحروم اب آ رہی جناب سخت ترین قرآن کی آئے تو جب گزر جائیں حرمت والے مہینے وہ حرمت والے مہینے ایک تو وہ ہیں جو چار مہینے ہیں لیکن اس میں پرٹیکولر زلہجہ کے مہینے سے وہ چار مہینے شمار کیے جائیں گے کنزیکٹو اگلے زلہجہ محرم سفر اور ربیع الا حالانکہ وہ حرمت والے مہینے نہیں ہیں سفر اور ربیع الاول محرم زلحجہ تو پہلے ہی ہیں رجب ہے تیسرا اور چوتھا جو ہے وہ جو زلحجہ سے پہلے مہینہ آتا ہے وہ چوتھ چار مہینے یہ ہیں حرمت والے مہینے لیکن اب ان کو چار مہینے کا مزید ٹائم دیا گیا زلحجہ کے بعد محرم وہ تو ویسے ہی حرم والا دو اور حرم والے مہینے حرمت والے مہینے ان کی اجازت دے دی گئی کہ اس میں تمہارے خلاف قتال نہیں کیا جائے گا چار مہینے کا ٹائم ہے تو اے مسلمانوں جب یہ چار مہینے گزر جائیں فختل مشرقینا ایس ہوا تو جہاں کہیں بھی تم مشرقوں کو پاؤ قتل کر دو یہ وہ عائد ہے جو آج یہ اٹھا لیتے ہیں کافی کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہے جہاں بھی کوئی کافر نظر آئے اس کو قتل کر دو تو یہ پورا کانٹیکٹ چل رہا ہے یہ اس وقت کے کافروں کی بات ہے جن کے ساتھ عہد تھا ان کو اکیس سال تک مولت دی گئی اس کے بعد بھی مولت دی گئی کہ اسلام قبول کر لو یا یہ جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ ادھر رہنا نہیں ہے اس کے بعد تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو پاؤ ان کو جہاں پر بھی ہے تو جہاں کہیں بھی, بھی پاؤ ان کو قتل کر دو بخو ہوں بحسر بخوم کل اور انہیں گرفتار کرو گھیرے میں لے لو اور ان کے لیے ڈھاک میں بیٹھ جاؤ جہاں بھی ان کو پکڑو قتل کرنے کے لیے ان کو ساروں کو اور حتیٰ کے کچھ لوگ ایسے بھی تھے اب یہ ایک لادہ سے ٹاپک ہے اس کو میں ایڈریس کروں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرما دیا تھا اگر وہ خلاف کعبہ میں بھی چھپ جائیں تو ان کو وہاں پر بھی قتل کیا جائے میں سے ایک بندہ تھا سن نسائی میں آتا ہے جس کو حضرت عثمان غنی نے چھپا لیا تھا اور پھر حضرت عثمان غنی کے خلاف جو بغاوت بلند ہوئی وہی شخص اس کا سبب بنا اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا اور وہ پھر ایک معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ناراض بھی ہوئے کہ میں نے تو اس کے قتل کا حکم دیا تھا اس کے لیے تو توبہ کی اب گجائش نہیں تھی لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رشتہ داری کی وجہ سے یہ کیا اور بعد میں اسی شخص کی وجہ سے مصر میں جو ہے وہ یہ کوئی سبائی فتنا یہ تو سب جھوٹ مچایا ہوا ان لوگوں نے سبائی فتنہ کا تو کہیں پورے حدیث کی کتابوں میں کہیں ذکر نہیں ہے حضرت عثمان کے خلاف سبائی فتنہ نہیں تھا وہ تو بعد میں آیا تو بیسیکلی جو پبلک ریئکشن لوگوں کا آیا تھا تو انہی لوگوں میں یہ بندہ بھی شامل تھا بارل ایک علادہ سے ٹاپک ہے اور اسی میں اکرمہ بن ابھی جہل بھی تھے جن کے بارے میں سنن نسائی میں ڈیٹیل میں آتا ہے کہ وہ پھر جزیرہ عرب چھوڑ کر بھاگ گئے سمندر کے اندر جب بیج میں پہنچے تو بھور کے اندر کشتی پھنس گئی وہاں سب لوگ اللہ کو پکارنا شروع کر دیا سب نے تو انہوں نے کہا تم اب آپ اپنے لات منات عزا ان بتوں کو کیوں نہیں پکارتے انہوں نے کہا وہ بت جو ہے خشکی تک ہے جب سمندر میں آ گئے نا یہاں پر صرف ایک اللہ کو پکارا جائے گا تو وہ نجات دے گا وہاں اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل کا بیٹا جس نے اسلام نے قبول کیا عرب کی سرزمین چھوڑ کر چلا گیا اس نے کہا کہ اے اللہ تو نے ایک بار مجھے بہت دے دی تو میں حضور کے قدموں میں حاضری دے کے اسلام قبول کر لوں گا اور وہ اس بھون سے بچ گیا پھر جا کے اس نے اسلام کو کیا الحمد اور پکا مؤمن ثابت ہوا اور پھر جنگ جرموگ میں مسلمانوں کی طرف سے ایک بڑے جرنیلوں میں سے جرنیل تھے ابو عبیدہ ابن جراح کے اندر جنگ جرموگ میں وہ شہید ہوئے اکرما بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمد تو انہوں نے بھی وہ بھی اسی کا حصہ بنے یہ پورا واقعہ سنن نسائی کے اندر صحیح کے ساتھ موجود ہے تو ہر طرف دھاگ لگا کر بیٹھ جاؤ ان کو قتل کرنے کے لئے ف ان تابو و اقام اب پھر بھی جو اس میں دیری دی مولت اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں و آتب زکا اور زکوات بھی ادا کریں اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ سعید نبکر صدیق کا قتال جو منکرین زکاط کے خلاف تھا وہ بالکل ٹھیک تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قتل سے بچنے کی جو شرائط رکھی ہیں ایمان لانے کے بعد وہ نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو بھی دینا ہے زکوٰۃ بھی اسی طریقے سے فرض ہے جس طرح نماز فخلو سبیلی سبیلا ہوں تو ان چھوڑ دو ان کا راستہ یعنی ان کو پھر قتل نہ کرو ان اللہ وفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بھی تو ما فرمانے والا مہربان ہے وہ ان عہدم من المشرقین تجارک اور اگر کوئی شخص مشرقوں میں سے پناہ طلب کرے آجر ہُو حسم آ تو مسلمانوں تم اس مشرق کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کی کتاب سن لے اب ایسے مشرق بھی تھے جو اپنے صرف سرداروں کے پیچھے لگ کے اسلام سے دور تھے انہوں نے ابھی تک قرآن سنا ہی نہیں تھا قرآن سنتے تو اثر کرتا اور ایسے بھی کئی لوگ تھے پھر جب قرآن سنا تو وہ مسلمان بھی ہو گئے الحمدللہ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خصوصیت ذکر کر دی کہ ان کا دل پھیرنا ہے تو ان کو لے آؤ کسی ایسی خاص جگہ پہ جہاں پر یہ قرآن ہے ایک دفعہ سننا جو ہمارا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن رینٹنا پڑنا گمراہ ہو جاؤ گے اور گورا جو ہے وہ یہی قرآن پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں انگریزی میں ترجمہ پڑھ کے یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا بھر مارے اگر کوئی مشرک پناہ مانگے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے یاد چھوڑ دو تو اس کو ایسی جگہ پر لے آؤ ایک بار وہ کلام اللہ سن لے تم اب لکھوں پھر اس کو پہنچا دو اس کی امن والی امانت والی جگہ پر جس قبیلے کا ہے وہاں تک پہنچا دو لیکن ایک بار اسے قرآن کی دعوت پیش ضرور کر دو غال کبھی ان یہ اس لیے کہ بے شک یہ ایسی قوم ہے جو لا علم ہے بےچارے لوگ ہیں ان کو ابھی تک دعوت پہنچی نہیں ہے خاندانی تعصب کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بنے ہیں تمہاری تھوڑی سی کوشش ہو سکتا ہے ان کو اسلام کی طرف لے اور مجھے یہاں پر وہ بات بھی یاد آ گئی جو بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو جب غزبۂ خیبر کے موقع پر جھنڈا دیا تو فرمایا اے علی پہلے جا کر ان پر دعوت پیش کرنا اگر تیری دعوت کی وجہ سے ایک بندے نے بھی اسلام قبول کر لیا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اہم میدان جنگ میں غزبۂ خیبر جبکہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا اتنے مسلمانوں کے شاہب اکرام علی مدوان مسلمانوں کی طرف سے شہید ہو چکے تھے اتنے غصے کے عالم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا دامن نہیں چھوڑا لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں جی اتنے ہندو جا کے مار دو اتنے چائنیز مار دو اتنے یہ کر دو وہ کر دو انہوں نے اتنے مارے مارے ہم ان کے اتنے ماریں گے اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں بول تعالیٰ اب آخر میں اسی کے حوالے سے میں چار احادیث بیان کروں گا تھوڑی سی گفتگو کر لوں اس حوالے سے کہ یہاں پر یہ جو ذکر آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے یعنی اب یہ اعلانیہ عہد توڑ دیا گیا تو سب سے پہلے اللہ تعالی نے خود اس عائد پر عمل کیا جس کا مسلمانوں کو حکم دیا تھا جس پہ میں نے مسئلہ نمبر 87 ریکارڈ کروایا تھا اسلامی طرز حکومت کے تین اصول تو پہلا اصول صورت الانفال کی عہد نمبر 58 میں یہی آیا تھا کہ جس کسی قوم کے ساتھ تمہارا عہد ہو تو عہد کو اعلانیہ توڑنا ہے ون سائڈ نہیں اعلانیہ توڑنا ہے بتا دینا ہے کہ اب ہمارا آپ سے عہد نہیں ہے اچھا دوسرا اس میں اصول بیان ہوا تھا کہ میدان جنگ میں بھی اگر کافر صلح کی آفر کر دیں تو جنگ روک کر ان کے ساتھ صلح کر لو اور تیسرا اصول کہ اپنے جو الات جنگ ہیں ان کو ہمیشہ ہر وقت تیار رکھو اپنے دشمنوں کے خلاف تو اعلانیہ طور پر عہد توڑنے کی یہ پہلی مثال خود اللہ تعالیٰ نے سورت الطبہ کے اندر چونکہ پہلے یہ عہد صلح حدیبیہ کی جو صلاح تھی توڑی تھی مشرقین عرب نے تو اللہ تعالی نے کہا کہ اب تم نے خود چونکہ عہد توڑ دیا اب ہم اس کو رینیو نہیں کریں گے تمہارے ساتھ سارے عہد ختم سوائے ان کبیروں کے ساتھ جن کے ساتھ دوسرے عہد ہیں لیکن وہ بھی رینیو نہیں ہوں گے وہ ہم نے آیات پڑھ لی پہلی چھ آیات صورت و توبہ کی ان کی مدت پوری کی جائے گی اب چار احدیث اینڈ پہ سن لیں پھر ہماری یہ گفتگو اس حوالے سے مکمل ہو جائے گی پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ال حدیث ہیں انٹرنیشنل امنی کے مطابق چار ہزار چھ سو چھپن اور چار ہزار چھ سو ستاون دو ترک ہیں اکٹھے امام بہاری انہیں صورت توبہ کی چھ آیات کے کانٹیکٹ میں لے کر آئے کہ سیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نو ہجری کا واقعہ ہے آٹھ ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا تو اس کے بعد جو حج ہوا مشرقین عرب مسلمانوں نے اکٹھا حج کیا نو ہجری میں بھی مشرقین عرب اور مسلمانوں نے اکٹھا حج کیا وہ اپنے طریقے سے کرتے رہے مسلمان اپنے طریقے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر نو حجری میں بھیجا یہ اس کا ذکر ہے بہاری میں جو سیدنا ابو حرا کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو امیر حج بنا کر بھیجا پیچھے سے یہ صورت توبہ کی یہ چھ آیات نازل ہوئی تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا کہ میرے بحاف پر جا کر تم نے حج اکبر والے دن یعنی یوم النہر دز الحجہ کو ان آیات کو وہاں پر سلاوت کرنا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے اور عرب کے اندر یہ کلچر تھا کہ قریبی رشتہ دار ہی سب سے زیادہ اہل ہے کہ وہ اس کے بحاف کے اوپر اناؤنسمنٹ کرے لہٰذا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ صورت و تحبہ کی آیات تلاوت کی اب دیکھیں کتنی ذلت اٹھانی پڑی ان مشرقین کو ان کے سامنے ان کو کہا جا رہا ہے کہ چار مہینے کا ٹائم ہے یا تو اسلام قبول کرو ادر وائز جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے اور مسلمانوں ان کی ایسی کی تیزی پھیر کے رکھ دو چار مہینے تک ان کو مہلت ہے کتنی ذت تو اسی حدیث بخاری میں آتا ہے کہ اس میں دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی سے کہا کہ وہاں بیان کرنی ہے نمبر ایک آئندہ سال کوئی مشرق حج کے لیے نہیں آئے گا یعنی اب حرم میں کوئی کافر اور مشرق داخل نہیں ہو سکتا آج تک الحمدللہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا نہ حرم مکہ میں اور نہ حرم مدینہ میں اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمائی کہ آئندہ کوئی شخص ننگا طوافِ کعبہ نہیں کرے گا کیونکہ وہاں لوگ بالکل کپڑے اتار کر بھی مشرقین عرب طواف کعبہ کیا کرتے تھے اور سب سے اعلیٰ طواف اسے سمجھتے تھے اور اپنی لاجک دیتے تھے وہ کہتے تھے چونکہ انسان کو اللہ تعالی نے بغیر کپڑوں کے پیدا کیا ہے تو سب سے اعلیٰ تواف کعبہ یہ ہے کہ انسان وہ کپڑے بھی اتار دے جو انسان نے خود پہنے ہوئے ہیں جس طرح ہمارے بھی انڈیا پاکستان میں مولوی جو ہے نا وہ اپنی طرف سے لاجکس بنا بنا کے نا تو جی اے ہوں تو چونکہ اے ہو گیا تو اے ہو گیا وہ اپنی طور پورے پورے بنا دیتے ہیں جو میں نے ایک دفعہ بتایا تھا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجمع میں اور میں نے ٹی وی پہ ویڈیو سنی وہ کہتے ہیں یہ بتاؤ نماز پڑھنا کس کی سنت ہے سب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے کہا جی یہ بتاؤ دوشی پڑھنا کس کی سنت ہے سب نے کہا اللہ تعالیٰ کی ان اللہ و ملائی کہتا ہوں سل نبی ہوں جی اللہ بھی سنت افضل ہے یا نبی دی سنت اب لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ اگر کہتے ہیں اللہ کی سنت افضل ہے تو پھر کو افضل ماننا پڑتا ہے اگر کہتے ہیں نبی کی سنت افضل ہے تو اللہ تعالی اللہ سے دینی پڑتی ہے تو لوگ بول ہی نہیں رہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے بولو بولو میں بیٹھے آنا ایسے یعنی میں دوزہ ہی جانا تو میں کھٹنے دوست بیٹھے ہیں نا یہی مطلب ہوا نا اس کا تو پھر صاحب نے کہا جی اللہ کی سنتی افضل ہے تو انہوں نے کافی دھوش ہی نواز پڑھنے سے افضل ہوا یہ وہ لاجک ہے جو مشرقین عرب نے بھی دی تھی کہ جی چونکہ اللہ تعالی نے ننگا پیدا کیا ہے لہٰذا نگا تباہ کیا جائے یہ میں نے پھکی دے دی ہے ان کو یہ جو یہ اس قسم کی بناتے ہیں نا علم کلام سے اور فلاسفیکل آنسر تو یہ ایک پھکی ہے علم الکلام کا جواب لوجیکل آنسر اینٹی وینم یہ یاد رکھنا آپ نے کہ ہاں جی آپ تو مشرقین عرب کے طریقے پہ ہیں حالانکہ بخاری اور مسلم کی مطفقن حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز کو قائم کرنا بخاری اور مسلم کی مطفقن علیہ حدیث ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی چیز نماز اس کے بعد پھر زکوۃ پھر رمضان کے روزے پھر حجب اللہ اگر استطاط ہو تو وہاں بھی نماز کا ذکر کیا تو ایسے علماء کو شرم نہیں آتی جب یہ اس قسم کے ریزلٹ وہ ٹی وی بی پہ بیٹھ کے نکال رہے ہوتے بے شرمی کی انتہا ہے تو مشرقین عرب بھی تھے ننگا طباف تو وہ اعلان ہو گیا صحیح بخاری میں حدیث بھی آ کہ یہ کام نہیں کرنا دو کام نہیں کرنے آندہ کو مشرق حج کے لیے نہیں آئے گا اور ننگا طباف نہیں کیا جائے گا دوسری تین ہزار ایک سو ستر نمبر ایک اور جگہ امام بخاری نے ریپیٹ کی اس میں سیدنا ابو ہریرا کے الفاظ ہیں کہ یہ اعلان ہم نے حج اکبر کے دن کیا تھا حج اکبر کا موقع نہیں حج اکبر کا دن اور وہ دس الحجہ یوم النہر کا دن تھا وہ جو قرآن میں آیا یوم الحجل اکبر اور سیدنا ابو ابرا کہتے ہیں کہ اس کو حج اکبر اس لیے کہا گیا کہ لوگ عمرے کو حج اثغر کہنا شروع ہو گئے تھے اب آپ کو پتا چلا کہ حج اکبر کا مطلب جمعے کے دن حج آنا نہیں ہے حج اکبر کہتے ہیں اس حج کو جو مسلمان پر فرض ہے اور حج افغر کہتے ہیں عمرہ کو چھوٹا حج تو یہ بخاری تین ہزار ایک سو ستر میں آ سیدنا سعید نب کہتے ہیں چونکہ عمرے کو چھوٹا حج کے ہاتھ جانا شروع کر دیا تھا اس لیے پھر اس حج کو حج اکبر وہ حج اکغر عمرہ اور یہ حج حج اکبر لہذا یہ مسئلہ یہ آج کلیئر ہو گیا جو یہاں پر کنٹراورشل گفتگو چلتی ہے میں نے الحمدللہ اللہ کلیئر کر دیا تیسری حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے ایک ہزار سات سو بیالیس اور یہ حدیث مرفو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج اکبر فرمایا ہے دس الحجہ کے دن کو یوم النہر کو بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم النہر جو حجت الباح کا خطبہ ایک تو یوم عرفہ کو دیا وہ جمعے کے دن تھا نو ذلحجہ کو ایک دس الحجا کو آپ کا خطبہ ہے جو بہاری اور مسلم دونوں میں ہے مسئلہ نمبر سکسٹی سکس اے میں میں نے وہ ڈیٹیل سے بیان کیا ہے محرم اور واقعہ کربلا سے متعلق پانچ علمی پوائنٹس وہ پوری حدیث بیان کی ہے اس کا کچھ ٹکڑا میں یہاں پر بیان کرتا ہوں سئی بخاری ایک ہزار سات سو بیالیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خون تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طریقے سے حرام ہے جس طرح کہ آج کے دن کی حرمت ہے یعنی یوم النہر دس زلجہ کی ہرمت اور اس مہینے ذلہجہ کی ہرمت ہے اور اس شہر مکہ کی حرمت ہے جس طرح یہ اللہ کے نزدیک قابل عزت ہے اسی طریقے سے تمہاری تمہارا خون مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ کے الفاظ ہیں اسی بخاری ایک ہزار سات سو بیالیس آپ نے جب یہ خطبہ دیا دز الحجہ یوم النہر قربانی کے دن پھر فرمایا ہاضا یوم الحج ال اکبر یہ آج کا دن حج اکبر کا دن ہے یوم عرفہ کو حج اکبر نہیں کہا بلکہ دس الحجہ کو حج اکبر کہا حالانکہ دس الحجہ ہفتے کا دن تھا کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے بخاری میں 45 نمبر اور مسلم میں 7527 نمبر کہ یوم عرفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا یوم ارفا نو الحجہ وہ جمعے کے دن آیا تھا دس ہچڑی میں جہاں وہ آیت نازل ہوئی تھی الم اکمل توکم دین اکم و اطمم تو علیم نعمتی دینا آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اپنی پر تمام کر دی اور اسلام کو ایز ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا تو یہ بخاری مسلم میں موجود ہے لہٰذا یوم عرفہ چاہے جمعے کو آئے یا کسی اور دن کو حج اکبر نہیں بنتا حج جو بھی کرتا ہے وہ حج اکبر ہی کرتا ہے جو عمرہ ہے وہ حج اصغر ہے ویسے بھی یوم ارفا والے دن اگر جمعہ آ بھی جائے تو جمعہ پڑھا تو کوئی نہیں جاتا زمرہ ہی پڑھی جاتی ہے نظان عرفات کے اندر جمعہ تو کوئی نہیں ہے جمعہ آ بھی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جمعہ آیا تھا لیکن آپ نے زور و رسط جمع کی تھی جمعہ پڑھنا کوئی نہیں اور پھر بھی کہنا کہ جی وہ جمے کا حج اکبر ہو گیا وہ تو ہے ہی زور کی نماز حج اکبر کہتے ہیں حج کو اور حج اصغر کہتے ہیں عمرے کو حج اکبر بڑا حج اور عمرے کو کہتے ہیں چھوٹا حج الحمد اب اس کے ثبوت میں وہ چوتھی اور آخری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کے اندر عمرہ کیا گویا کہ اس نے حج ادا کیا رمضان المبارک کے اندر یعنی رمضان المبارک کا جو عمرہ ہے وہ حج کی طرح ہے بڑے والے حج کی طرح رمضان کا عمرہ اور مسلم شریف میں الفاظ آتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا لیکن مجھے یہ کنفرم نہیں مجھے ہلکا سا یاد پڑتا ہے لیکن اس رابھی کو تو بھول گیا لیکن ابو سعود کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک ہزار نو سو نمبر حدیث ہے وہاں کلیئر کٹ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا لہٰذا جو صحیح مسلم کے اندر اس راوی کو شک تھا وہ اس کا شک نہیں بالکل کنفرمیشن ہوگئی سنبی سن دعود کے اندر بہرحال یہ بات تو ایگریڈ اپان متفق ان علیہ ہو گئی کہ رمضان و مبارک کے اندر عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے رمضان کے اندر عمرہ حج اصغر بھی جو ہے وہ حج اکبر کے برابر الحمد ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص انعام ہے حج کے حوالے سے میری دو سو منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر ففٹی فور اے اور ففٹی فور بی حج اور عمرہ کے صحیح احکام و مسائل اور اسی کی پھر ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر ففٹی فور سی اور ففٹی فور ڈی وہ بھی دو سو منٹ کی گفتگو ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے